الحمد يا رسول اللہ صحیب خیا حبیب اللہ خیا نبی صحیح نور اللہ مدری چینل کے ناظرین اور جامع المدینہ سے متعلقین اساتذہ کرام طلبہ کرام ناظمین اور مختلف ممالک کے مجالس جامع المدینہ کے عشقان رسول ہمارا آج کے سلسلے کا عنوان ہے دلچسپ سوالات اور امیر عال سنت کے ایمان افروس جوابات شروع میں آپ کو ہم درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے کچھ روایتیں عام طور پہ ہمارے بیان کی جاتی ہیں نیکیاں چھپاؤ یہ فیضان مدانی مذاکرہ قسط سولہ صفا نمبر چار پر میں کچھ مدانی پھول لکھے ہوئے وہ دے رہا ہوں یہ ایک تفصیلی روایت اس میں حکایت جو ہے درود پاک کی فضیرت کی بیان کی گئی ہے اور اس کے آخر میں بڑا پیارا مدانی پھول ہے خریفہ کے وزیر علی بن علی کے پوشیدہ عمل کے بارے میں سرکار مدینہ سلطان با صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے کہ اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سوتے ہو اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر سات سو مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا کاسد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے ہزار مرتبہ درود مکمل کر لیا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درود پڑھنے والے کی کیفیت کا اس کی تعداد کا اس کی مصروفیت کا علم ہے اور یہ بڑی پیاری حکایت آپ کو اس رسالے سے مل سکتی ہے نیکیاں چھپاؤ نیکیا چھپاؤ یہ دعوت اسلامی کے شاط ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں پر تحریری مدنی کام اور اس میں تفصیل بھی آگے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ یہ جو کام ہے اس میں المدینت المیہ وغیرہ نے بھی کافی اضافہ کیا ہے ترمیم بھی ہوتی ہے تو مدنی مذاکرے اس کے ساتھ تحریری صورت کے اندر بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور بہت سے مدنی پھول اس کے اندر ہوتے ہیں تو مدنی مذاکرے تحریری اگر آپ نے پڑھنے ہوں تو یہ دیکھیے یہ سولہویں کس اس وقت تحریری صورت میں آ چکی ہے تو آپ نے مدنی مذاکرے تحریری صورت میں پڑھنے ہیں تو اس رسالے کو حاصل کیجئے نیکیاں چھپاؤ یہ سولہویں قسط ہے جو بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے پندرہ قسطیں اور ہیں آپ نے جو پڑھنی ہے اور یہ سولہویں قسط ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد نیت خیر مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ حصول ثواب آخرت کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے رضاء رب العلام جلا جلال کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا اور امیر علیہ صلی کے مدنی گلس سے بھی بیان کیے جائیں گے تو علم دین بھی حاصل ہوگا علم دین حاصل کروں گا اور تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا آج کا سلسلہ اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب بسیلہ رحمت اللہ عالمین جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم انبیاء مرسلین خولافا راشدین ان کو ای کی نیت سے آج کا سلسلہ دلچس سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات کا سلسلہ ہوگا آئیے آپ کو فورن لے کر چلتے ہیں کیا بادلوں سے رزو کیا جا سکتا ہے اس مدنی گلدسے کی طرف برسن برسن مجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دریا اور سمندر کا پانی بھاپ بن کر آسمان میں جاتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں بادل الگ الگ صورتیں اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ کبھی کبھی اللہ لکھا دیکھا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا جاتا ہے بادل عام طور پر آسمانوں پر ہی دیکھے جاتے ہیں مگر پہاڑوں پر سفر کے دوران ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں اور ان کو چھوا جائے تو جھاگ کی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بادل ایک پہاڑی علاقے میں گر گئے ہیں سوال یہ ہے اگر وصو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو بادلوں سے وصو کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سب نظارے کبھی تو بادل نیچے آ جاتے ہیں اور کبھی بندہ بادل سے اوپر چلا جاتا ہے جی ہاں ہائی جہاز میں جنہوں نے سفر کیا ان کو تجربہ ہوگا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز اوپر ہوتا ہے بادل نیچے ہوتے تو اب یہ بادل جو یہ ہم پر پانی برساتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر بادل پانی نہیں برساتا وہ تھوڑا وہ ڈارک ٹائپ کے ہوتے ہیں نا بارش کے دنوں میں دیکھیں گے نا آسمان کی طرف تو آپ کو بادل گدلے سے لگیں گے پیور وائٹ یہ ہوتے ہیں نا خوبصورت یہ دیکھنے کے ہوتے ہیں برفنے کے نہیں ہوتے تو اب یہ کہ جو بادل آپ نے دکھایا آیا وہ پانی ہے یا نہیں اس میں ایک بات دوسرا یہ پانی ہے تو اس میں بہنے کی صلاحیت ہے یا کیا تو اگر وہ بادل اس طرح کے ہیں کہ وہ ہاتھ ڈالو تو ہاتھ دھل جاتے ہیں اور ٹپکنا شروع کر دیتے ہیں جب تو وزو ہو جانے میں گنجائش ہے جب تک کوئی اور مانیہ نہ ہو نہیں اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ آپ نے بے دھل ہاتھ ڈال دیا اور یہ سارا پانی بنا ہوا ہے اور اس میں وہ شراحت کر گیا جو حساب کتاب ہے اور وہ مستعمل ہو گیا تو ایک الگ بات ہے اب مثال کے طور پر بادل ہے اس سے پانی چپک رہا ہے اور اس میں کسی نے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا یہ یاد رکھیں کہ یہ شرط ہے کہ وضو کے جو اعضا ہیں جو حصے ہیں ان تمام جگہوں سے کم از کم دو دو قطرے بہے جائیں خالی بھیگ جانے سے یعنی کہ وہ تر کر لی جگہ اس سے وضو نہیں ہوتا یہ مسا کہلاتا ہے مسا کا مقام اور ہے شرم مساح کا مقام ہے مسئلہ کے مانے پانی کی تری پہنچے اچھا بارش ہے وہ بھی تو بادلوں سے ہی برستا ہے تو اب بارش میں کھڑا ہو گیا اور آجائے وضو پر پانی بھی گیا تو وضو ہو گیا کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو میں سنت الموق ہے لیکن وہ کیا جہاں تک وضو کا فرض ادا ہونا ہے تو وہ وضو ہو چکا اور نیت بھی کر لے بارش میں کھڑے ہو گئے جب نیت کر لے گا تو اب یہ کہ اس میں ثواب بھی ملے گا نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا وضو ہو جائے گا اہناب کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے تو جتنا بھی پانی ہے عام طور پہ یہ بارشوں سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں سمندر بہ رہے ہیں ندیاں بہ رہی ہیں ایک گئی ہے یہ باپ بن کے اڑتے ہیں پھر برستے ہیں پھر اڑتے ہیں برستے ہیں تو یہ پانی پانی ہے اللہ کی بس قدرت ہے کہ یہ نظام بنا ہوا ہے پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں ہوتا اگر یوں اپنے دیکھنے جائیں نا جتنا بھی پانی بیٹا چاہے ہادو گاؤں کہیں ادھر ادھر گھوم گام کے یہ پہنچتا ہے سمندر میں بن ہے بھلے کتنے برس لگے اس کو پہنچنے میں اور برسنے میں لیکن یہ رولنگ کا ایک نظام ہے کہ ان مانوگر ایک خطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا جانا اس کو اوپر یہ کبھی نہ کبھی اس کو لوٹ کر آنا ہے جب میں سمجھ سکا ہوں وہ میں نے اللہ کا نظام ہے الحمدللہ للہ یہ غور و فکر کرتے رہے تو اللہ کی قدرت کی بہت محبت پیدا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام اللہ تعالیٰ صلی اعلم اعلم. اللہ تعالیٰ میٹھے بیٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین اللہ رب العالمین کے قدرت کا نظام ایک سوال کیا گیا جس کے اندر بادل سے وضو کرنا ایک فقی سوال ہے ایک شرعی مسئلہ ہے اور امیر سنت نے اس میں بہت سے مدنی پھول بھی دیے اس میں پانی کے نظام کے بارے میں بھی اور اللہ رب العالمین کے قدرت کے نظام کے بارے میں بھی اور اس طرح کے بہت سے مدنی سے ہوتے ہیں آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں زمین پر چلنے والی مچھلی کی طرف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر اہل سنت یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جسے کلائمپنگ پرچ کہا جاتا ہے اس مچھلی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مچھلی اپنے خاص اس لیبرنتھ اورگن کی وجہ سے ہوا اور پانی دونوں میں سانس لے سکتی ہے یہ مچھلی ہوا سے آکسیجن کو جب کر کے ڈبل بارہ گھنٹے پانی سے باہر رہ سکتی ہے یہ مچھلی نہ صرف ہوا میں سانس لے سکتی ہے بلکہ زمین پہ بھی بآسانی با چل سکتی ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح قطار بنا کر گروپ کی صورت میں پانی سے نکل رہی ہے اور پتوں اور لکڑیوں سے گزر رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ مچھلی پانی اور خشکی دونوں کا جانور ہے اگر مچھلی پانی میں مر جائے اور الٹی ہو جائے تو وہ حلال نہیں رہتی کیا یہ مچھلی بھی دریائی جانور کہلائے گی اور کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ کی مخلوق ہے تو آپ نے بار بار اس کو مچھلی کہا ہے صرف جانور بولتے نا تو چلو بھائی ساحل کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز تو یہ ہے مچھلی اور مچھلی کا تعلق تو پانی سے ہی ہوتا ہے اب یہ ڈبل بارہ گھنٹے جی لے یا تریسٹھ گھنٹے بھی جی جائے تب بھی یہ مچھلی ہی ہے اور مچھلی है ہے समुंदर سمندر میں یا پانی میں مر کر تبڑی موت مر کر الٹی تیر جاتی ہے تو اب یہ حرام ہے یہ نہیں ऐसी मछली जो تو ایسی مچھلی جو پانی کے باہر زندہ رہ سکتی ہے دن دو دن تو اس کا بھی شکار جائز ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو پھر آپ نے کہا یہ بآسانی با چل سکتی ہے میں نے غور کیا تھا یہ بآسانی با نہیں چل رہی تھی یہ پھدک رہی تھی جس طرح یہ دریا میں تیر کی موفک جا رہی ہوتی ہیں مچھلیاں تو اس لیے بآسانی مائنس کر دیں اپنے سوال میں سے بس چل رہی تھی پھدک رہی تھی پھسل رہی تھی لڑک رہی تھی آ درخت میں بھی ہاں وہ چڑھ جاتی ہوں گی درخت پر بے طرح جاتا ہے تو یہ فسل فسل کری چڑھتی ہوگی تعالیٰ عالم اجزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم حبیب صلی اللہ تو مدنی چینل کے ناظرین جامع المدینہ کے عشقان رسول دیکھیں مدنی مذاکرے کے اندر جہاں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں ہم بھی تھوڑے تھوڑے مطلب ترکیب یوں بناتے کہ پہلے پہلے اس طرح کے سوالات چلاتے کہ آپ حضرات بھی آپ جیسے بھی جلدی جلدی شریک ہو جائیں تو جو جلدی جلدی شریک ہونے والے ہوتے ہیں انہوں نے شاید ایسے مدنی گلدسے دیکھے بھی ہوں گے یہاں ایک بات مدنی پور یہ بھی پتا چلا کہ امیرا علیہ سنت نے دیکھے ایک موضوع چلا مچھڑی کے تعلق سے ایک شرعی موضوع تھا اس کے اندر کے یہ شکار کیا جا سکتا ہے یا نہیں وہاں سائل کے سوال کے اندر بھی آپ نے مدنی پھول دیا تو یہ مدنی مذاکرے کی خاصیت ہے اور مدنی مذاکروں میں تبدی بھی ہوتی ہیں آئیے چلتے ہیں ایک سیب والے مدنی گلدسے کی طرف جو کو مختلف بیماریوں سے شفایاب ہونے کے لیے دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے مختلف بیماریوں کے رونما ہونے کے ساتھ ساتھ ادویات کی اقسام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے امیر احساس یہ ارشاد فما کہ موجودہ دوائیں جو بعض اوقات منفی اثرات بھی رکھتی ہیں ان کے اثرات سے کس طرح بچا جائے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سے ایک ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے یہ کہاں تک درست ہے یہ محاورہ تو سامان سے سنا ہوا کہ روز ایک ایپل کھائیں تو وہ ڈاکٹر سے بچے رہیں گے یہ محاورہ ہے کوئی مطلب حدیث شریف کا ترجمہ نہیں ہے ایپل کیا بیماری سے بچائے گا اللہ تعالی بچانے والا لیکن اسباب ہیں کہ اس میں اتنے فوائد ہیں ایپل میں سیب میں باقی رہی ادویات یعنی کہ میڈیسن تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو تقریب بن کے ہوتے ہیں اور خاص کر جو اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہیں ان کا تو یہی سننے میں آتا ہے کہ زیادہ سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ قتل عام کرتی ہیں جو جراثیم بیماری ہیں ان کو تو مارتی ہے جو ضروری جراثیم ہوتے ہیں جسم میں ان کو بھی مار دیتی ہے بات بات پہ پین کلر ٹیبلٹ نہ کھائی جائے اس کا سائڈ ایفیکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ یہ گردوں پر اٹیک کرتا ہے پین کلر دوائیں درد کی سر کے درد کی اور جو دو ہوتی ہیں نا یہ دوائیں گردے کو فیل کر سکتی ہیں بہت سو کے بیچاروں کے گردے آج کل دبا دب فیل بھی ہوتے ہیں اللہ پاک آزمائش پہ نہ ڈالے اب یہ کہ ان سے بچہ کیسے جائے اب یہ خدا بہتریان ہے میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کھائیں تو ساتھ میں دہی استعمال کریں تو یہ اس کا توڑ کرے گی اب یہ کہ دہی بھی سب کو چلے یہ ضروری نہیں ہے تو اس لیے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے بعضوں کا ڈاکٹر اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کے سائڈ ایفیکٹ کے طور کی بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں لیکن یہ کہ نہ چلتے ہی یہ ڈاکٹری علاج کیا جائے بالکل یعنی کہ بہت مجبور ہو جائے تو ورنہ چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے نا مرض ہلکا پھلکا تو یہ بغیر دواؤں کے چلا جاتا ہے دواؤں کی عادت نہ ڈالی ہے اس کے سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بازار بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ تقریباً دواؤں کے کہتے کہ ہوتے کہ یہ جو ان کے سُنا ہے صلی اللہ تعالی, صل تعالی علیہ وسلم علی علی محمد, صلو اللہ تعالی علی محمد تو مدنی چینل کے ناظرین جامعۃ المدینہ کے آج رسول ہم مدری مذاکرے کے سلسلے کے اندر آپ کو صرف مدنی مذاکرے ہی سے متعلق مدنی پول نہیں دکھائیں گے بلکہ بعض چیزیں ہم مدری مذاکرے کے لیے بناتے بھی ہیں اور بعض مدنی گلدست مدنی مذاکرے کے اندر چلائے بھی جاتے ہیں یہاں تک کہ لازمی بات ہے اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کے سوتی پیغامات بھی بڑے قیمتیں ہوتے ہیں تو ایک سوتی پیغام امیر علیہ سنت کا جو سوال جواب کی صورت میں ہے مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ہمارا سوال اور امیر سنت دامت برقاتم لالیہ کا جواب امیر سنت کی برگاہ میں, میں کیا حکمت ہے؟ جواب سے نواز دیں سائنسی حکمت یہ پڑی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھیک آتی ہے اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے چھیک بھی اور اگر چھیخ آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمد کہنا اور چھیخ پر کسی نے الحمد کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ یارحم اللہ کہے الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد چھینک آنے کی وجہ پوچھی تو امیر سنت نے چھینک کے جواب اور چھینک کے وقت کیا کہنا چاہیے یہ مدنی پھول بھی دیے تو اس طرح کے مدنی پھولوں کو جاننے کے لیے آپ مدری مذاکرے بھی دیکھتے رہیے فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرہ سن سکیں آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ موبائل اپلیکیشن کے اندر فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں ڈی وی ڈی کے اندر آپ مذاکرے دیکھ سکیں گے آگے ہم چلتے ہیں ہم کبھی کو مدانی مذاکروں میں مدانی خاکے بھی دکھاتے ہیں اور ایک ایسا مدانی خاکہ آپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے جو امیر علس کی پوتی بھی موجود ہیں اور شہزادہ حضور کے گھر پر ہے اور وہ کیا ہے آئیے دیکھتے وبرکاتہ سمیلا بھائی ماشاءاللہ اللہ رہی ہیں لیکن بیٹر ایک تو کتاب کے اوپر سیٹر کوئی چیز کتاب پر رکھیے گا اور لکھتے وقت جھک کر نہیں لکھنا چاہیے آپ ماشاء اللہ تو صحیح قبلہ کملا رخ ہے آپ تو کملا رخ بیٹھنے سے ان مہیلا ہوتا ہے یہ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ ماچل کریں گے مطالعہ کریں گے لکھیں گے یہ اتنا جتنا آپ جھکی بھی تھے نا یہ اچھی بات نہیں ہے دعوت اسلامی کے دار المدینہ کے مدنی منوں اور مدنی منوں اس طرح جھک کے نہیں لکھا کریں اس سے ایک تو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں دوسرا کمر میں درد ہو سکتا ہے اور پھیفڑوں میں بھی بیماری ہو سکتی ہے تو ایسا نہ کریں ہے نا یعنی نارمل بیٹھ کر اونچی جگہ پر جیسے دیس کہیں دارالمدینہ میں تو اگر گھر میں ہوم ورک کرنا ہے تو گھر میں بھی اسی طرح کے دیس کی ترکیب کہیں اور وہ اسی پر بیٹھ کر آپ سیٹے بیٹھ کر لکھا کریں اور قبلہ رو ہو کر لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے لکھیں گے تو اس سے آپ کا حفظہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو زیادہ یعنی کہ جلدی جلدی آپ علم دین حاصل کر سکیں گے صلی اللہ علیہ خبیب صلی اللہ علیہ مکمل ایک اور متنی بھول علم دین کی کتابیں یہ فرش پر نہ رکھا کریں یہ ٹکیے پر یا کم از کم چادر بچھا کر رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی جائے جیسے یہ قلم ہے یا یہ دیکھ ہے قلم کا پیکٹ وغیرہ کوئی چیز نہ ہو محمد جامعات المدینہ کے مدنی منوں کے لیے بھی ہم نے دارالمدینہ کے مدنی منوں والے مدنی گلدستہ دکھا دیا لیکن اس میں سیکھنے کے لیے آپ کے لیے واقعی ہے اور آپ ان مدنی پھولوں کا بھی لحاظ رکھیں آپ کو مدنی مذاکرے میں دکھانے والے مختلف چیزوں کی طرف لے کر گئے تھے اب دوبارہ آپ کو مدنی مذاکرے کی طرف لے کر چلتے ہیں سورج گرہن کے دنیا پر پڑنے والے اثرات ایسے موضوعات بھی ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں آئیے چلتے ہیں چار طرح کے ہوتے ہیں ٹوٹل اکلپس اینوئل اکلپس پارشل اکلپس اور ہائبریڈ اکلپس زمین سے چاند کا فاصلہ تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو ہے اور زمین کا سورج سے فاصلہ ایک سو ملین ہے سورج چاند سے چار سو گنا بڑا اور سورج کے مقابلے چاند زمین سے تین سو نوے گنا قریب ہے کہا جاتا ہے جو چیز جتنی بڑی ہو اور دور ہو وہ چھوٹی نظر آتی ہے جب کہ جو چیز جتنی قریب ہو اور چھوٹی ہو وہ اتنی بڑی نظر آتی ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کو ڈھک لیتا ہے اور زمین پر پڑنے والی روشنی کو روک دیتا ہے جس کی وجہ سے دن میں بھی رات کا سما بن جاتا ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کے دنیا اور انسان پر کیا منفی نقصانات ہوتے ہیں میز اگر زمین کے کسی حصے پر سورج گرہن ہو تو کیا پوری زمین پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے برائے کرم جواب اشوار منفی اثرات تو کہیں ہم نے پڑھانی روایتوں میں البتہ لوگوں میں بڑا مطلب ہے نا کہ طرح طرح کی کے بارے میں باتیں سنی جاتی ہیں بعض اوقات تو یہ سب مطلب من گھرت باتیں ہوتی ہیں اب یہ سورج کی سائزیں اور یہ زمین کی سائزیں فاصلے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سائنس دانوں کی تحقیقیں ہوں گی تو ہے فاصلہ تو بہت ہے لیکن یہ کہ اب وہ پرفیکٹ یعنی کہ حقیقت میں کتنا فاصلہ ہے یہ تو احادیث مبارکہ میں ہو تو پھر مطلب یہ کہ اس پر وہ یقین کرے تو اسی طرح یہ منفی اثرات اور مثبت اثرات ان کی وہ احادیث مبارکہ میں تو نفی ہے اس طرح کے اثرات کی جیسا کہ میں ایک حدیث سنا تو آپ کو جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو مساش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علی علیہ وآلہ وسلم کے واحد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہد لگا یعنی سورج جین ہوا مسجد میں یہ تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکو اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ اعظم اجل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا ولیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈھاتا لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر دعا و استغفار کی طرف گبرا کرما سے مربی یعنی صحیح ہے بخاری و مسلم کہ لوگوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے حضور کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد یعنی ارادہ فرماتے پھر پیچھے ہٹ سے دیکھا فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے خوشہ لینا چاہا اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں کی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ کفر کرتی ہیں ارض کی گئی اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں فرمایا چوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران یعنی ناشکری کرتی ہیں اگر تو اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرے پھر کوئی بات بھی دیکھے یعنی خلاف مزاج کہے گی میں نے کبھی کوئی بنائی تم سے دیکھی نہیں تو یہ حدیث پاک آپ کو بیان کی گئی تو اس میں زمین پر منفی اثرات تو ریے اس طرح کی کوئی باتیں نہیں لکھی بس یہ کہ ایسی کوئی بھی چیز دیکھے تو گھبرا کر توبہ اور استغفار کی طرف بندہ اٹھے اس کو تماشا نہ بنائے بہار شریعت صفح نمبر 787 پر ہے سورج گہن کی نماز سنت موکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھے گھر میں یا مسجد میں گہن کی نماز اسی وقت پڑھے جب آفتاب یعنی سورج گہنا ہو گہن چھٹنے کے بعد نہیں اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں اور گہن کی حالت میں اس پر امر یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہے اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں اس دوران جو بھی نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سورج گہن کے انسان پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو اثرات بھی بیان کیے گئے اور سورج گہن اور چاند گہن کے تعلق سے ہمارے ہاں کیا کیا مطلب ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت شریف کا بھی بیان ہوا تو بہرحال سیکھنے کے بہت سے مدری پھول ہوتے ہیں اور بہت سے سوالات کے ذمن میں ایسا ہوا کرتا ہے تو امیر اہل سنت کے آپ نے اب تک ابھی مدری مذاکروں کا مدی گلدستہ دیکھا ہے آپ نے ہمارا ایک صوتی پیغام مختلف مناظر کے ساتھ دیکھا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک مدانی خاکہ بھی دیکھا ہم اب آپ کو لے کر چلیں گے امیر اہل سنت کے بیان کی طرف امیرال سنت کے آڈیو بیانات مختلف مواقع کے مناظر اور مکسنگ کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں اور امیر السنت کے جو آڈیو بیانات ہیں آپ کی ویب سائٹ ہے ڈبلو اس ویب سائٹ کے بارے میں سمجھ لیجیے یہ امیر سنت کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کی خاصیت یہ کہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے آپ کے آڈیو بیانات آپ کے سلسلے آپ کے مدنی گلدستے آپ کے کتب رسائل ترجمہ شدہ کتب رسائل آپ کے ڈبنگ مدنی گلدستے یہ ایک چیز ہے اور اس کے اندر مزید بھی کچھ چیزوں کا ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ آپ جب اس ویب سائٹ پر آئے تو آپ کو ایک چیز مل جائے اسی طرح امیر علیہ سنت کی ایک موبائل اپلیکیشن بھی ہے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی شان مرشد میں پڑھے گئے مناقب مدنی گلدستے مدنی کسوٹی اور بہت سے دیگر مدنی پھول اب آپ اپنے موبائل میں بآسانی با ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ شارٹ کلپ اور چلتے پھرتے ہو سکتے ہیں ان سے مستفید جی ہاں دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے عاشقان رسول کے لیے پیش کی ہے موبائل ایپلیکیشن جس کا نام ہے مولانا محمد الیاس قادری تو دیر کس بات کی فوراً کیجیے استفادہ اس ایپلیکیشن سے اور دوسروں کو بھی دلائیے اس نے کام کی ترغیب نوٹ اس ایپلیکیشن کے مدنی پھولوں کو وقت کے ساتھ ساتھ مجلس آئی ٹی اپڈیٹ بھی کرتی رہے گی ان شاء اللہ آپ موبائل ایپلیکیشن امیر علیہ سنت کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وزٹ کریں اور اس کے اندر آپ کو ایک اور بات بھی بیان کریں کہ موبائل ایپلیکیشن بھی ہم مزید کام کر رہے ہیں امیر اہل سنت کے جو میموری کارڈز نکلتے ہیں فضان مدار مذاکرہ ہم اس موبائل ایپلیکیشن کو اسی طرف لا رہے ہیں آپ نیا میموری کارڈ لینے کے لیے گئے ہیں آپ کو مقتوط المدینہ سے نہیں ملا تو آپ موبائل اپلیکیشن پر آ جائیں آپ کو ہم موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے بھی یہ چیز فراہم کریں گے بہرحال اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو لے کر چلے امیر علیہ سنت کے بیان مختلف مواقع کی مکسنگ کے ساتھ فقی اب حنفی علیہ رحمت اللہ القبی نقل کرتے ہیں قبر روزانہ پانچ مرتبہ اس طرح پکارتی ہے نمبر ایک اے آدمی تو میری پیٹ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانا ہے نمبر دو اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے اے آدمی تو میری پیٹ پر ہنستا ہے جلدی میرے اندر آ کر روئے گا اے آدمی تو میری پیٹ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں رنجیدہ ہوگا اے آدمی تو میری پیٹ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ رکھ میں ہوں اندھیری کوکھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلا مال آئے گا تیری طاقت فن کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ دولت کے پیچھے میں مال کا ہے کام کیا دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس مدینے ہی سے رشتہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علیہ سنت کے اس وقت بی سیوں آپ کو آڈیو بیانات ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گے فضان مسجد مذاکرہ میموری کارڈ پر مل جائیں گے یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ایسی شخصیات ہوتی ہیں علماء اہل سنت ہوتے ہیں جو اس طرح دین کا کام کرتے ہیں تو ان کے کام سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے بیان کرنے کے بھی فوائد ہوتے ہیں اور ان کاموں کو سراہنا یقیناً ایک نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے آئیے امیر سنت کے متعلق علم سنت کے تاثرات میں سے آپ کو ہمارے ایک بہت مشہور عالم صاحب ہیں ان کے آپ کو تاثر سناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ چودویں صدی میں اس عظیم میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل محدث اعظم مجدد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ کی شکل میں ایک وہ ہستی ملی جنہوں نے دین متین اور مسلق حق کی وہ خدمات انجام دی جو ہمارا اعتبار بھی ہیں افتخار بھی ہیں انہوں نے تحریری طور پر جو سرمایہ یادگار بنایا ہم اسے پھیلانے میں بھی اب تک کو کوتاحیاں کر رہے تھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی نے فتاوا رزویہ رضویہ کے حوالے سے اور کنزل ایمان کے حوالے سے کارکردگی پیش کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے اور فاضل بھی تیار ہو رہے ہیں اور کتابیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں انشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ تعالی کی عطا رہے گی لوگوں میں اجالا ہوتا رہے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اکابرین کے احوال بزرگوں کے احوال علماء کے احوال مشائق کے احوال ان کے واقعات ان کے اندر بہت سارے درس کے پہلو ہوتے ہیں بہت سارے سیکھنے کے پہلو ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے تو امیر اہل سنت کی زندگی کے ان مدنی گوشوں کو یوں سمجھے امیر السنت کی کہانی آپ کی زبانیں کے عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں کہ جن اسلامی بھائیوں کا امیر السنت کے ساتھ رہنا ہوا امیر السنت کے ساتھ وقت گزرا انہوں نے کیا کیا دیکھا آئی کے آپ کو ایک تاثر سناتے ہیں. مکہ شریف کا سفر تھا تو نات خانی کا سلسلہ تھا امیر سنت پر دیوانگی کی کیفیت تاریخ تھی آپ روتے ہوئے مکہ شریفاؤں میں داخل ہوئے خانہ کعبہ ہل مشرفہ کا دیدار یہ کرنے کے لیے قافلہ سوئے حرم سلا جبلے ابھی کبیس کے نیچے یہ کافی جب پہنچا تو امیر علیہ سنت نے الحمدللہ اپنے دست شفقت سے اسلائی بھائیوں کو مسجد الحرام شریف کی زیارت کروانا شروع کی اللہ اکبر جب آپ کے نرم و گداز ہاتھ وہ سر پر پڑے اور مرشد نے جب مسد الحرام شریف دکھائی تو کیا کہنے ایک نور تھا جو وہاں برس رہا تھا لیکن نگاہ مرشد سے دیکھنے کا مزہ آہستہ آہستہ آہستہ نگاہیں جھکائے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے یہ خانہ کعبہ کاباہ مشرف کے دیدار کے لیے چل رہا ہے تو امیر علیہ سنت دامت برکات و ملالیہ کی جب حاضری ہوئی اور آپ متاب شریف میں اترے تو دنیا و معافیات سے بے خبر اب آپ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کو پہچانتے نہیں حجر اسود کے استلام سے طواق شروع ہوا اب پیارے مرشد کے قدم شریف جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئے اور خانہ کعبہ المشرفہ کے ارد گرد طواف کا سلسلہ مخصوص انداز میں امیر علی سنت جب استلام فرماتے تو ایک کیفیت ہی کچھ اور تھی امیر علی سنت الحمدللہ امیر علیہ سنت کو انتہا کا عبادت گزار پایا مرشد گرامی اپنے ساتھ مجسے گناہ گاروں کو بھی لیے منا شریف کی طرف روانہ ہوئے منا شریف میں قیام تھا تو یمن سے آئے ہوئے استائی بھائیوں نے بھی امیر علی سنت کو اپنے یہاں آنے کی یمنی خیموں میں دعوت پیش کی تو یاد ہے کہ امیر علیہ سنت جب وہاں تشریف لے کر گئے تو اہلم و مرحبا کے نارے تھے وہ حسنی حسینی سید تھے تو انہوں نے امیر اللہ سنت کا استقبال فرمایا اور امیر ال سنت کو انہوں نے اپنے ساتھ مسنت سے دکھایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے ہم آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مدانی مذاکرے دل میں دین بھی حاصل ہوتا ہے اور معاشر پر پڑتے ہیں مدنی اثرات ہم آپ کو بیان کریں گے مدنی مذاکرے کے اوساف مدری مذاکرہ اور قبول اسلام لا, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد اللہ اللہ محمد nice معاشرے میں پائی جانے والی مضر صحت اشیاء کی روک تھام کی بھی توجہ دائی جاتی ہے جو واقعی مجھ سے محبت میں سچے ہیں ان کو پان گٹکوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے اب آپ کی محبت ایک کسوٹی ہو گئی نا آج کی تاریخ میں روتے ہوئے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے کہ میں شراب کی بوتل لے کر گھر پہ آ چکا تھا اور امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں نے وہ شراب سے توبہ کر لیے بوتل بھی توڑ دیے اور آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا بدعی منو کی تربیت کا نرالا انداز جو اللہ بولے گا اس کو کھلائیں گے مدری مذاکرے کا ایک اچھوتا ترین انداز کبھی بھی سے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے میں تو ڈرتا رہتا ہوں آپ لوگ بھی نہیں بتایا کرے دار لگتا ہے دار لکھتا اے سنت کے مفتی صاحب نہیں ہوتے تو میں ان فکی مسائل سے ویسے ہی وہ ڈرتا ہوں فنکاروں کی اس بھی مدر مذاکروں کے ذریعے ہوتی ہے اے کاش میرے دل کی صدا ہے کہ آج جتنے سن رہے ہیں توبہ کر کے اپنے گنا سے باز آ جائیں اور حلال روزی کا کوئی ذریعہ تلاش کر لیں اللہ معاشرے کا بہت سارا بگاڑ رک جائے توبہ میں تاخیر جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے توبہ اب بھی ابھی اب ہونی چاہیے توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی ڈرامے پرفارمنس کوئی شوز وغیرہ انشاءاللہ کسی بھی کسی موقع پر کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا توبہ کرتا ہوں میں آج سے کوئی ڈرامہ کوئی کوئی پرفارمنس نہیں دوں گا دل ya rasool khuda kya bhale kitna bada shukar آئیے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے چلیں آخر میں ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور اسی پر ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے میرے میرے میرے مرشد اتار میرے مرشد اتار میرے مرشد اتار میرے مرشد دنیا بھر میں پسلے سب سے چلچے گی کے دنیا بھر میں فضلے سب سے چلچے گئی رفتار کے بڑے بڑے گل گاتے گئے بڑے بڑے گل گاتے گئے ان کے سرے کے دار کے دنیا بھر میں پدلے سب سے چلچے گی کے گھر میں اتنے دردے چلتے گئی تار کے میرے مرشد توڑے مرشد سلفے جن کی پیاری پہ سبز ایمام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی میرے مرشد توڑے مرشد پہ جن کی پیاری سر پہ دبد امام میں چہرے پہ پیاری داڑھی رو رانی جلدے دیکھو اجنے دم سے گئے چلجے گئی سارے شریعت دینے والے میرے شیخ تریقت ہے اس پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت میں مکے رضوی آ گئے گئی دنیا کے سردار کے دنیا بھر میں پتلے برتے چلتے گئی رفتار کے دنیا بھر میں پتلے بر میں سے چلچے گئے کے ہندی بلوچی پنجابی کا سب فرق مٹایا گئے جو پاس ہے ان کے کو گلے لگایا ہے مرشد دنیا بھر میں بدلے سب سے جنشے گنسان کے جن شدید کے